نہیں مٹانا نامش ہمارا زمانے کی نے ہمیں بارہا مٹانا چاہا زمانے کی نے ہمیں بارہا مٹانا چاہا مگر ہم چمکتے رہے شب میں ستاروں کی طرح اصرب د قرآن لیت کرنا بیان تیری مرض سجن بن ی ن منب دست أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الزديم وإذن الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الخلق من شرز ما خلق ومن شرز غاسقا إذا وقده ومن شرز النفاسات في العقد ومن شرز حافد إذا حسد قدیم سے یہ دستور چلا آ رہا ہے کہ جب بھی کوئی داری حق دعوت حق پیش کرتا ہے تو اس کے مخاطب دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کی دعوت پہ لبیک کہتے ہیں دل و جان سے اسے قبول کرتے ہیں اندر اور ظاہر سے مان لیتے ہیں اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس کے منکر ہو جاتے ہیں اس کی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں اندر سے بھی اور اوپر سے بھی اس کے مخالف ہو جاتے ہیں اللہ نے پرانے پاک میں فرمایا ہے کہ ہم نے حضرت صالح علیہ سلاط التسلیم کو پیغمبر بنا کر بھیجا فعزہ ہم فریقہ نے یختہ حضرت کے مخاطب دو حصوں میں تقسیم ہو گئے آپس میں جھگڑنا شروع کر دیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان دعوت حق پیش کرتا ہے تو مخاطبین کا دو حصوں میں تقسیم ہونا ایک فطری امر ہے دو فرقوں کا پیدا ہونا یہ بھی ایک فطری امر ہے جب ظاہر ہے کچھ لوگ مانیں گے کچھ لوگ منکر ہوں گے تو ایک فرقہ جو مانے گا ایک فرقہ نہیں مانے گا تو تفرقہ بازی تو ہوگی تفرقہ بازی ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی مبلغ کوئی مولوی کوئی چودھری کوئی وڈیرا جان بوجھ کر مخلوق کو لڑانے کی خاطر اور فرقے بنانے کی خاطر ایسی باتیں کہے ایسا واد کہے ایسا عمل اختیار کرے کہ لوگ دو تین حصوں میں تقسیم ہو جائیں اور آپ اپنے لڑنا شروع کر دیں یہ تو ہے ناجائز اور حرام ہے لیکن اگر کوئی انسان حق بات کہتا ہے اور آگے لوگ خود بخود دو حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں کچھ ماننے والے اور کچھ نہ ماننے والے تو اس میں اس مبلک کا کوئی قصور نہیں ہے ان دونوں باتوں کا بہت بڑا فرق ہے ایک ہے کہ انسان خود کا فرق آبازی کرتا ہے فرقے بناتا ہے کوشش کرتا ہے کہ مخلوق لڑے آپس میں اور ایک آدمی صرف حق بیان کرتا ہے صرف اللہ کا کلام بیان کرتا ہے اللہ کا دین بیان کرتا ہے اور لوگ خود بخود دو فرقوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اس میں مبلک یا عالم یا کسی بندے کا کوئی قصور نہیں ہے جس طرح پہلے ہوتا آیا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اس طرح ہوا کہ آپ نے مکے مکرمہ کے اندر تبلیغ توحید شروع فرمائی توحید کا بعض شروع فرمایا تو مکہ کے لوگ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے ایک فرقہ اور ایک حصہ وہ تھا جنہوں نے حضرت کی بات کو تسلیم کر لیا اور حضرت کے مرید بن گئے اندر سے بھی اوپر سے بھی حضرت ابو بکر صدیق جی عمر فاروق حضرت زبیر طلحہ عبد الرحمن بن عوف، بی بی خدیجت القبرا حضرت زید بن ہارسہ حضرت علی المرتضی جی یہ حضرت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یہ جی لوگ جو تھے یہ جی ماننے والے بن گئے حضرت کی بات کو قبول کرنے والے بن گئے اندر سے بھی اور اوپر سے بھی اور ایک فرقہ جو تھا وہ نہ ماننے والا جنہوں نے انکار کر دیا ابو جہل ابو لہب ہی جی؟ یہ جی؟ جی لوگ جو تھے انہوں نے انکار کر دیا اندر سے بھی اور اوپر سے بھی حضرت کے مخالف ہو گئے ہوتے ہوتے جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور اللہ نے جہاں آپ کو مادی حکومت بھی عطا فرمائی آپ کو اللہ نے ابتدار عطا فرمایا تو یہاں ایک تیسرا گروہ پیدا ہوا خوشاندیوں کا گروہ جنہیں منافقین کہا جاتا ہے یہ لوگ اندر سے تو حضرت کے مخالف تھے حضرت کے موافق نہیں تھے نہ ان کا عقیدہ وہی تھا جو نبی علیہ اللہ و تسلیم والا تھا لیکن یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم اس کے مرید نہیں بنتے تو نہ ہماری جان بچے گی نہ مال بچے گی انہوں نے یہ سوچ لیا کہ ہم بظاہر اس کے مرید بن جائیں کلمہ پال میں تاکہ ہماری جان بھی بچ جائے مال بھی بچ جائے انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو قبول نہیں کیا انہوں نے صرف جان مال کا بچاؤ اختیار کیا ابن کا طریقہ کیا تھا جہاں دیکھتے تھے یہ جہاد جو ہے یہ بڑا مشکل ہے یہاں محنت کرنی پڑے گی زیادہ جان کی بازی لگانا پڑے گی تو کہتے ان بجوت انا اورا حضرت ہمارے گھر اکیلے ہیں جی گھر میں ہے کوئی نہیں بیوی بچے اکیلے رہ گئے ہمیں اجازت دو ہم گھر میں رہتے ہیں آئندہ انشاءاللہ جان کی بازی لگائیں گے اور اگر دیکھتے کہ یہ جہاد سستا جہاد ہے جلدی علاقہ فتح ہو جائے گا مال غنیمت بھی بہت آ جائے گا تو کہتے ہم بھی ساتھ چلتے ہیں غرو نانت طبع کو ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے ہیں یہ تیسرا گروہ جو تھا یہ خوشامدیوں کا گروہ تھا کچھ یہودی بھی اس میں شامل ہو گئے کچھ اوس اور حضرت کے قبیلوں کے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہو گئے رات دن حضرت کے ساتھ رہتے نمازیں بھی پڑھتے لیکن اندر سے ان کے دل میں کوئی ایمان نہیں یہ گراہ جو ہے یہ زیادہ خطرناک گروہ تھا کافروں سے بھی زیادہ خطرناک کیونکہ کافر تو چٹے ننگے دشمن تھے انسان مسلمان ان سے بچتے رہتے نہ ان سے مشورہ کرتے نہ ان کے قریب جاتے لیکن یہ تو اوپر اوپر سے مسلمان کہے جاتے اپنے کہے جاتے ان کے ساتھ مشورے بھی ہوتے ان کے ساتھ وجن بھی ہوتی تو یہ نقصان پہنچاتے کافروں کو اطلاع دیتے رہتے اور ان سے ساتھ بات بھی کرتے رہتے آئے دھر کوئی نہ کوئی نئی سازش کوئی نہ کوئی نئی سازش کرتے رہتے یہ لوگ چونکہ اوپر اوپر سے مسلمان بنے ہوئے تھے اس لیے یہ اوپر اوپر سے حضرت کی دشمنی نہیں کر سکتے تھے مخالفت نہیں کر سکتے تھے یہ چھپ چھپ کر حضرت کی مخالفت کرتے تھے اب کیا ہوا یہود بئیمان جو ہیں وہ حضرت کے عدلی دشمن تھے انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی بار جادو کیا لیکن ان کا جادو حضرت پر نہ چلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت کی حفاظت فرمائی غزب حجیبیہ سے جب آپ واپس آئے اور پھر خیبر کا غزبہ ہوا جہاد ہوا خیبر کا علاقہ آپ نے فتح کیا اور خیبر سے یہودیوں کو نکالا بعضے قتل ہوئے بعضے ذلیل و خوار ہو کر وہاں سے نکلے اپنی جائدادیں چھوڑ گئے اپنی ملکیتیں چھوڑ گئے تو سارے یہودیوں نے مل کر مدین منورہ میں بڑا جادوگر تھا اس کا نام تھا لبی بن عاصم اور آسم بھی کہا جاتا ہے وہ بہت بڑا جادوگر انسان تھا سارے کٹھے ہو کر اس کے پاس گئے اور اس کو کہا کہ ہم پورے یہودی چندہ کر کے تجھے دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں اور تک پیغمبر جو کہتا ہے اپنے آپ کو اس پر تادو کر ہم نے تو بڑے وار کیے ہیں کہ ہمارے وار میں نہیں آ رہا ہے چنانچہ اس نے پیسے طے کیے کہ اتنی دینار مجھے دو میں سب تمہارا کام کروں گا چنانچہ پیسے طے ہو گئے انہوں نے دے دیے چندہ کر کے پیسے جمع کرا دیے ایک یہودی لڑکا حضرت کے پاس رہا کرتا تھا حضرت کی خدمت بھی کیا کرتا تھا ان ساروں نے مل کر اس کو اٹھایا اس کو بھی پیسے دینے کیے تو اس نے کسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے بال حاصل کر لیے حضرت جو ٹنگھی دیا کرتے تھے اس ٹنگھی کے کچھ دانت بھی حاصل کر لیے اور حضرت کے بال بھی حاصل کر لیے اور انہوں نے اس لبیز کے حوالے کر دیے اس نے جادو کیا جادو کے اندر مختلف چیزیں تھیں ایک تو چمڑے کا دھاگا تھا لمبا اس کو اس نے گیارہ گرہیں دیں اور اس پر کچھ پڑھا اور ساتھ حضرت کا ایک بت تیار کیا گیا مون کا اس کے اندر گیارہ سوئیں لگا دی گئیں یہ کپڑے سلائی کرنے والی سوئیں یہ جی بھی لگا دی گئیں اور اس طرح جادو کرتے کھجور کا ہل جب نکلتا ہے تو خوشہ جو ہے وہ بعد میں نکلتا ہے اس کے ارد گرد خلاف ہوتا ہے وہ غلاف حاصل کیا گیا اس کے اندر ڈال کر مسجد مدین منور ہی کے اندر ایک کنواں تھا کنواں جسے زروان اور زی اروان بھی کہا جاتا ہے بیر زروان یا بیر ذی اروان اس کے اندر دفن کر دیا ہو نبی کریم سرزم بیمار ہو گئے بیمار رہے آپ کافی سارے بیمار رہے چھ مہینے مسلسل آپ بیمار رہے پریشان بھی کافی رہے چھ ماہ بعد آپ نے ایک رات خواب دیکھا کہ دو آدمی آئے ایک حضرت کی سر کی جانب بیٹھا ایک پاؤں کی جانب بیٹھا تھر کی جانب جو بیٹھا تھا پاؤں کی جانب سے بیٹھا تھا اس نے سوال کیا دوسرے سے کہ اس جوان کو کیا ہے سر کی جانب جو بیٹھا تھا اس نے جواب دیا کہ اس پر جادو ہوا ہے اس نے پھر پوچھا کہ کس نے جادو کیا ہے اس نے بتایا کہ فلاں یہودی نے اور اس کی بیٹیاں ہیں جنہوں نے مل کر وہ بھی بڑی جادو کرنی عورتوں کو وہ جادو دیا کرتی تھی مردوں کو یہ جی لبید جادو دیا کرتا تھا تو وہ اور اس کی بیٹیاں جو جی مل کر انہوں نے جادو کیا ہے بھئی وہ کس چیز میں ہے انہوں نے بتایا فلا فلا چیز میں ہے ابھی وہ کہاں ہے اس نے بتایا کہ یہ فلانا کنواں جو ہے اس کے اندر دفن ہوا پڑا ہے بس یہ خواب آپ نے دیکھا اور آپ کو جاگ ہو گئی یہ خواب کے اندر آنے والا ایک جبریل علیہ السلام تھا اور ایک نیگیل علیہ السلام چنچے آپ بیدار ہونے کے بعد حضرت علی حضرت زبیر اور دو آدمی اور سے ان کو آپ ساتھ لے گئے اس کنویں کا پانی سارا نکالا گیا غیر آباد کنواں تھا حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کا پانی اس طرح تھا جس طرح مہندی کا نچوڑ ہو اس درختوں کے پتے گرتے رہتے تھے پانی نکالا نہیں جاتا تھا زرد پانی تھا پھر وہ نیچے پتھر پڑا ہوا تھا اس کو جو اوپر کیا گیا تو اس کے نیچے وہ جادو تھا جادو کو نکالا گیا اور جبری للسل تسلیم یہ دو سورتیں لے آئے ان کی گیارہ ہاں آئےتیں ہیں پہلی صورت کی پانچ آئے ہیں دوسری کی چھے ہیں گیارہ ہاں آئےتے ہیں جبری للہم ایک ایک آج پہتے گئے اور وہ گرہ ایک ایک جو ہے وہ خود بخود کھلتی گئی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے یوں محسوس ہوا جس طرح اونٹ ہوا ہوتا ہے اور کھول دیا جاتا یوں محسوس ہوا کہ میں جکڑا ہوا تھا اور مجھے کھول دیا گیا ہے بی بی رضی اللہ تعالیٰ نے, ہاں سے آپ نے ذکر فرمایا بی بی صاحبہ ذکر کی حضرت آپ پھر لوگوں کو بتاؤ کہ فلانے بندے نے میرے اوپر جادو کیا تھا نبی علیہ السلام نے فقر شفانی بس اللہ نے مجھے شفا دے دیا میں کیا لوگوں کو کہتا پھروں کہ کس نے کیا, کیا ہے کہنے کی ضرورت نہیں ہے اس موقع پر یہ دو صورتیں نادل ہوئی ہیں یہ ان صورتوں کا شان نظول ہے ماپبل کے ساتھ اس کا ربط یہ ہے کہ جب تم قل ہو اللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یا کلو قن عہد اس طرح واشگاف طریقے پر مسئلہ توحید بیان کرو گے تو دشمن اور وار اگرچہ نہ بھی کر سکے گا لیکن خفیہ خفیہ وار کرے گا جادو تمہارے اوپر ضرور کرے گا اس لیے یہ صورتیں ہیں ان کو پڑھا کرو ان کے پڑھنے کے ذریعے تم جادو کے وار سے محفوظ رہو علما فرماتے ہیں کہ اب بھی مسئلہ یہی ہے کہ جو آدمی دین کی دعوت کا کام کر رہا ہے اسے چاہیے کہ ان دو صورتوں کا ذرد رکھے خاص طور پر سوتے وقت سونے سے پہلے یہ دو صورتیں نبی علیہ السلاد و تسلیم پڑھا کرتے تھے قلح و عہد بھی اور یہ دو صورتیں بھی انہیں کہا جاتا ہے معاوضۂ داد واگ کی زیر کے ساتھ معاوضۂ داد کہا جاتا ہے یہ پڑھ کر بندہ اپنے پر دم کر کے سووے تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی حفاظت فرماتے ہیں جادو وغیرہ اب ترجمہ شروع کرتے ہیں لیکن ایک فائدہ عرض کر دوں کہ مضر اور نقصان دینے والی چیزیں دو قسم ہیں جو چیزیں انسان کو نقصان دیتی ہیں وہ دو قسم ہیں ایک قسم ہے مضر دنیاویہ وہ چیزیں جو انسان کے دنیا کو نقصان پہنچاتی ہیں مثلا بیمار ہو گیا کاروبار میں تنزلی ہو گئی وغیرہ وغیرہ اور کچھ ہیں مضر رات جو انسان کی آخرت پر اثر انداز ہوتی ہیں اور انسان کی آخرت کو نقصان پہنچاتی ہیں پہلی سورت کے اندر مضر دنیاوی سے بچنے کا طریقہ ذکر کیا گیا ہے اور پناہ مانگنے کا طریقہ بتایا گیا اور دوسری صورت کے اندر مضر اخرویہ اور دینیا سے بچنے اور ان سے پناہ مانگنے کا طریقہ بیا گیا اس لیے کل عروض و برب الفلق پر لکھا ہے دنیاویات دنیاوی مضر سے پناہ مانگنے کا طریقہ اور کلو زبر بنناس پر لکھا ہے دینی مذرات سے پناہ مانگنے کا طریقہ وہاں دینی مضر ہیں یہاں دنیا بھی نتی دوسری بات جو انسان پناہ مانگتا ہے اسے کہا جاتا ہے مستعد پناہ مانگنے والا اور جس ہستی کی پناہ لی جاتی ہے اس ہستی کو کہا جاتا ہے مستعد بہی مثال کے طور پر زید کہتا ہے یا اللہ مجھے پناہ آتا فرما تو زید پناہ مانگنے والا مستعید ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ مستعد دہی ہے اور جس شر سے جس چیز سے پناہ مانگی جا رہی ہے بچنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے من ہو اسے مستعد ہو کہا جاتا ہے اب کل اعوذ پر لکھا ہوگا مستعید اے او انسان کہے تم تو کہا اعوذ رب فلک پناہ مانگتا ہوں میں ساتھ رب فلک سے رب فلک پر لکھا ہے مستعد دہی یہ مستعد دہی ہے حضرت رب جو ہے یہ تربیت سے ہے تربیت کا معنی ہوتا ہے کسی شے کو تھوڑا تھوڑا تھوڑا تھوڑا اس کے کمال تک پہنچا دینا جی کسی چیز کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کی کمال تک پہنچا دیا جائے اس کا نام کیا ہے تربیت ہے تربیت کے اندر دو رکن ہے ایک ہے کہ اس شے کو مذرات اور نقصانات سے بچایا جائے مذرات سے بچانا یہ تربیت کا پہلا رکن ہے دوسرا رکن ہے اس شے کو اس کے منافع پہنچائے جائے مثلا آپ ایک درخت کا پودا لگاتے ہیں آپ اس کی تربیت کرتے ہیں تو تربیت کا کیا مطلب ہے تربیت کا مطلب یہ ہے کہ جو جو چیزیں اس کو نقصان پہنچائیں ان سے اس کی حفاظت کی جائے زیادہ سردی نہ لگے زیادہ گرمی نہ لگے اور بھی اس کے لیے جو جو چیزیں مضر ہیں ان کو دور رکھا جائے اور اس کے جو منافع ہیں اسے پہنچایا جائے مثلا پانی دیا جائے کھاد دی جائے دوائی دی جائے وغیرہ وغیرہ یہ مضرات سے بچانا اور منافع پہنچانا اس کا دوسرا نام تربیت کرنا ہے اللہ تبارک و تعالی انسان کا مربی ہے اور سارے جہان کا مربی ہے رب العالمین ہے اس جہان کا ذرہ ذرہ اس کے دیر تربیت ہے اس جہان کا کوئی ذرہ اس کی تربیت سے مستثنا اور مستغنی نہیں ہے کوئی ذرہ کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ کی تربیت سے مستغنی اور مستثنا ہوئے ہر شاید کی اللہ تربیت کر رہے ہیں پھر انسان کی تربیت جو کر رہے ہیں انسان کے جسم کی بھی اللہ تربیت کر رہے ہیں اور روح کی بھی اللہ پاک تربیت فرما رہے ہیں جسمانی تربیت بھی اللہ پاک کر رہے ہیں وہ ذمہ لگا دیے والدین اور روحانی تربیت بھی اللہ کر رہے ہیں وہ ذمہ لگا دیے اساتذہ کے علماء اور سولہا اور انبیاء اور کرام کے کہ وہ لوگ انسان کی روح کی تربیت کرتے ہیں بہرحال اللہ تبارت و تعالیٰ جو ہے وہ رب ہے اور وہ تربیت کرنے والا ہے اور وہ پالنے پوسنے والا ہے ہر ہر چیز کی تربیت کر کے اس نے اسے حد کمال تک پہنچایا ہے پناہ مانگتا ہوں میں ساتھ رب فلک کے فلق کے دو معنی ہیں ایک معنی فلق کا ہے صبح فلق کہتے ہیں صبح صبح کا ذکر کیوں کیا گیا اللہ تبارک تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تفلی دی ہے کہ اے میرے پیغمبر علیہ السلام جو ذات پاپ رات کے اندھیرے کو ختم کر کے صبح کا اجالا اور صبح کی روشنہی پیدا کر سکتا ہے وہ اللہ تبارت و تعالیٰ آپ کی بیماری ختم کر کے آپ کو تندرست بھی کر سکتا ہے آم آم اللہ پاپ نے حضرت کو اس طرح تسلی دی ہے کہ آپ تسلی رکھو اللہ آپ کو صحت عطا فرمائند اور دوسرا مانا خلق کا کیا ہے فلک کا دوسرا مانا حضرت کسی <خصف> چیز کو چیر کر دوسری چیز کو اندر سے نکالا جائے تو اس کو عربی میں فلق کہا جاتا ہے ایک چیز کو چیر کر اس کے اندر سے اور چیز کو نکالا جائے اسے عربی میں کیا کہتے ہیں فلق گٹھلی کو چیر کر اللہ پاک وہاں سے کھجور نکالتے ہیں دانے کو چیر کر اندر سے انگوری نکالتے ہیں یہ جی رات کو چیر کر اندر سے صبح نکالتے ہیں پوری دنیا پر جب آپ نظر ڈالو گے نظی ساری دنیا کا نظام اس طرح چل رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیز کو چیر کر اس کے اندر سے اور چیز نکال رہے ہیں سمجھا جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لفظ فلک جو ہے یہ ساری دنیا کی چیزوں کو شامل ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فلک کا مالک ہے مانا سارے جہان کا اس جہان کے ذرے ذرے کا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہے مالک ہے اصل بات ایک اور ہے قانون یہ ہے کہ انسان کو اگر کسی چیز سے خطرہ لاحق ہوتا ہے تو انسان اس چیز کا جو بڑا ہوتا ہے اور جو مالک ہوتا ہے اس کو کہتا ہے اس کو مثال کے طور پر ایک آدمی تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو تم اس کے باپ کے پاس جاتے ہو یہ تیرا بیٹا میرے ساتھ اس طرح کر رہا ہے اسے سمجھا دو اگر کسی آدمی کا کوئی نوکر ہے وہ تمہیں کوئی نقصان دینا چاہتا ہے تو تم اس کے کہنے کے بجائے اس کے مالک کو کہتے ہو اس کے سردار کے پاس جاتے ہو یا تیرا نوکر ہے وہ مجھے اس طرح تنگ کر رہا ہے نقصان دینا چاہتا ہے تو یہ ایک دنیا کا قانون ہے کہ جب بھی کسی چیز سے خطرہ لاحق ہوتا ہے تو اس چیز کا جو بڑا اور اس کا جو مالک ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے اللہ نے فرمایا لوگوں یہ سارا جہان جو ہے یہ میرا مملوک اور میری مخلوق ہے اگر اس جہان میں سے کسی چیز سے بھی تمہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو اس سارے جہان کا رب میں ہوں مجھ سے پناہ مانگ جس طرح کے چیزوں کے مالک سے پناہ مانگی جاتی ہے یعنی اس کو شکایت کی جاتی ہے اور اس کو درخواست کی جاتی ہے اللہ نے ہمیں سبب دیا کہ ان ساری چیزوں کا مالک کیونکہ میں ہوں جب بھی تمہیں پناہ کی ضرورت پیش آئے ان میں سے کوئی چیز سے تمہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو ان کا بڑا میں ہوں ان کا مالک میں ہوں ان کا رب میں ہوں میری پناہ پکڑو مجھے درخواست دو میں تمہیں محفوظ کروں گا زبے رب الخالہ پناہ مانگتا ہوں میں ساتھ رب صبح کے یا رب سارے جہان کے من شرز ما خالہ کا مستعد منہوں کا بیان ہے جی کس چیز کے شر سے بچنا چاہتے ہو برائی تمام ان چیزوں سے جو اللہ نے پیدا فرمائی ہیں جتنی چیزیں بھی اللہ نے پیدا فرمائی ہیں تمام چیزوں کی برائی سے میں پناہ مانگتا ہوں اب ماں خالاک کے اندر سارا جہان آ گیا جہان کے اندر جتنی چیزیں بھی ہیں ان کے اندر جو برائیاں ہیں سب کی سب سابت اس کے اندر آ گئی کہ ساری چیزوں سے میں پناہ مانگتا ہوں لیکن اب خاص طور پر اللہ نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے جو سب سے زیادہ انسان کو نقصان پہنچا سکتی تھی وہ تین چیزیں آ رہی ہیں ایک اندھیرا ہے ایک جادو ہے اور ایک حسد ہے جی زمین شرح غازن اعزاز من پر لکھا ہے بالخصوص بالخصوص برائی غا اندھیرے سے اذا غاکہ با جب کہ چھا جائے وہ اندھیرا او مکمل ہو جائے مکمل طور پر چھا جائے اور اندھیرا کر لیوے اس وقت بھی میں اللہ پاک سے پناہ مانگتا ہوں میری طرف دیکھو اندھیرا جو ہے اندھیرا یہ دو قسم ہے کتنی قسم ہے ایک ہرسی اندھیرا جو محسوس ہوتا ہے نظر آتا ہے وہ ہے رات کا اندھیرا رات کا اندھیرا جو ہے حضرت کے بھی انسان کے لیے کافی غرر کا اندیش جگہ موقع ہے کس طرح جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جب رات ہوتی ہے نا جی یہی جب رات ہوتی ہے تو یہ جنات اور شیاتین پھیلتے ہیں پوری دنیا پر سمجھا سی یہ جنات اور شیاتین ان کو اندھیرے کے ساتھ مناسبت ہے دن کا نور جو ہے اس وقت بھی نکلتے ہیں لیکن رات کو خاص طور پر یہ پھیلتے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے اور لوگوں کو تنگ کرنے کے لئے نبی علیہ السلام تصریم نے فرمایا ہے کہ جب رات آنے لگے تو تم اپنے بچوں کو باہر نہ نکلنے دیا کرو اور اپنے دروازے بسم اللہ رحمان نہیں پڑھ کر بند کیا کرو کہ شیاتین کے پھیلنے کا وقت ہوتا ہے تو رات کا اندھیرا جو ہے پہلا نقصان تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جنات اور شیاتین پھیلتے ہیں دوسرا نقصان اس میں یہ ہوتا ہے کہ مووی جانور جو ہیں وہ رات کو زمین سے باہر نکلتے ہیں یہ سانپ ہو گئے یہ بچھو ہو گئے اس کے علاوہ مووی جانور جو ہیں یہ بھی رات کے اندھیرے میں باہر نکلتے ہیں اور آدمیوں کو ڈستے ہیں اور آدمیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں جی اور اسی طرح حضرت تیسرا نمبر تیسرا نمبر جناب احمد چور وغیرہ جو ہیں جو رات کو نقصان پہنچاتے ہیں وہ بھی رات کو نکلتے ہیں یہ چوری کرنے والے لوگ سمجھا یہ لوگ جو ہیں یہ لوگوں کو ڈاکے ڈالتے ہیں یہ بھی عام طور پر رات کو نکلتے ہیں اور لوگوں کو پریشان کرتے ہیں نمبر چار سمجھ لو بات نمبر چار فسکو فجور والے لوگ جو ہیں یہ زانی شرابی قسم کے لوگ یہ بھی رات کو نکلتے ہیں اور رات کو زیادہ تر یہ زینا اور یہ شراب جو ہے اور, اور قسم کی بدماشیاں جو ہیں وہ زیادہ تر رات کے وقت ہوا کرتی ہیں سمجھا اور نمبر پانچ یہ جادوگر لوگ جو ہیں یہ بھی زیادہ تر جادو رات کے وقت کرتے ہیں چونکہ جادو کو بھی ظلمت کے ساتھ جو ہے وہ مناسبت ہے دن کو آفتاب کا نور جو ہے جو ان کے جادو کے اندر کافی حائل ہوا کرتا ہے تو یہ حشرات الارض موبی جانور ہو گئے یا یہ جنات ہو گئے سمجھا نہیں یا یہ چوری کرنے والے ہو گئے یا یہ دوسرے تیسرے لوگ ہو گئے یہ رات کے وقت کے نکلتے ہیں اس لیے خاص طور پر اندھیرے کا ذکر کیا گیا کہ اندھیرا بھی انسان کے لیے کافی نقصان کا باعث ہے اور یہ حصی اندھیرا ہے اور دوسرا اندھیرا ہے مانوی مانوی اندھیرا کون سا ہے جی مانوی اندھیرا وہ جو انسان کے دل پر اندھیرا کر دے نور ایمان کو ختم کرے اور انسان کے دل کے اندر ظلمت پیدا کرے وہ سب سے بڑا اندھیرا ہے شرک و کفر کا اندھیرا سب سے بڑا اندھیرا جو دل کو اپنے ظلمت میں لے آتا ہے دل کو بڑا اندھیرا کر دیتا ہے وہ شرک اور کفر والا اور اس کے بعد پھر باقی گناہ معافی ذنا، چوری وغیرہ جو باقی گنا جو ہیں ان کا اندھیرا جس طرح نبی علیہ فلاح و تسلیم نے فرمایا ہے کہ جب انسان کوئی گنا کرتا ہے تو دل پر ایک نقطہ لگتا ہے سیاہ اگر اس سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ زائل ہو جاتا ہے اگر توبہ نہیں کرتا تو پھر اور, اور گنا کرتا ہے تو اور نقطہ لگ جاتا ہے اس طرح پھر گناہ کرتا رہتا ہے توبہ نہیں کرتا اور نقتے لگتے رہتے ہوتے ہوتے سارا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے اور فرمایا پھر کلا بل رانا قلوب ہم کانو یکس بون پورا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے پھر اس کے دل کا نور کی طرف آنا جو ہے وہ مشکل محال ہو جاتا ہے تو واقف بقاب کے اندر دونوں اندھیرے مراد ہیں حصی اندھیرا بھی مراد ہے اور باطنی اور مانوی اندھیرا بھی مراد ہے کفر و شرک والا معافی اور گناہ والا ومن شرغا سے پنہ وفاد اور برائی اندھیرے سے جب کہ چھا جائے ومن شر نفا سات فلاؤ اور بالخصوص برائی پھونکنے والوں سے فلاؤ کا دے کے اندر گرہوں میں جو پھونکے دیتے ہیں نفا سے دو مراد ہے ایک تو یہ ہے کہ نفاسات کا موسوف ہے ان نفوس نفوس نفا سات سمجھا کہ نفوس کی صفت مونس بھی آیا کرتی ہے تو یہ نفوس ہے ہیں پھر اس کے اندر مرد و غند کھارے داخل ہو گئے خواب وہ مرد ہوں جادو کرنے والے یا عورتیں ہوں اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نفا سات کا صیغہ ہے یا عورتوں کی صفت ہے بھئی عورتوں کو چوں ذکر کیا گیا خاص طور پہ اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ حضرت پر جادو کرنے والی عورتیں تھیں وہ لبید کی بیٹیاں اس لیے خاص طور پر عورتوں کو ذکر کیا یہ نزول کی رعایت ہے اور دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ عورتوں کو جادو ٹونے ٹوٹکے تعویذوں کے ساتھ زیادہ مناسب ہے جی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ تعویذ دیا کرتے ہیں زیادہ تر ان کے بعد عورتیں بیٹھا ہوا کرتی ہیں دی? مرد کم اور عورتیں زیادہ عورتوں کو چونکہ زیادہ منافت ہوتی ہے ان چیزوں سے اس لیے خاص طور پر عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ گروہ کے اندر جو پھونٹتی ہے اور یہ جو جادو کرتی ہے یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں تو ہی مجھے مہربانی فرما مجھے ان سے معقوص جادو کے بارے میں حضرت حکم یہ ہے شابد الدید رحمہ اللہ نے فتویٰ دیا ہے جادو کنندہ و کناندہ ہر دو کافر جادو کرنے والا اور کرانے والا دونوں کافر ہو جادو کرنے والا بھی کافر ہے کرانے والا بھی کافر ہے کیوں اس لیے کہ جادو کے اندر شیر کو کفر ہوتا ہے جتنی اقسام بھی ہیں جادو کے ان کے اندر غیر اللہ کی پکار ہوتی ہے یہ جنات کو پکارا جاتا ہے یہ جنات بے ایمان جو ہیں پھر انسان کو ماتا چلس بعد تکلیفیں دیتی ہیں سمجھا جس کی وجہ سے انسان بیمار بھی ہو جاتا ہے پریشان بھی ہو جاتا ہے سمجھا جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں وسوسہ ڈالنے کی چونکہ طاقت ہے اور آپ نے فرمایا کہ یجری ملل انسان مجرد دم میں جس طرح خون چل رہا ہے رگوں کے اندر اس طرح یہ بےمان داخل ہو جاتا ہے چلتا ہے تو ایک آدمی کے کاروبار پر جادو کر دیا گیا اب جنات کیا کریں گے جنات کا کام یہ ہے کہ جو گاہک اس کے پاس آنے کا ارادہ کرے گا اس کے دل میں وس وسا ڈالیں گے ادھر نہ جا ادھر نہ جا جس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس کے بعد گاہک نہیں آئیں گے اس کا دکان بند ہو جائے گا جنات کو پکارا جاتا ہے جنات کو بلایا جاتا ہے غیر اللہ کی ندا اور پکار ہوتی ہے اس لیے جتنی بھی اقسام ہیں جادو کے سارے کے سارے شرکوں کو ہو ہیں جادو کرنے والا ہو کرانے والا ہو دونوں کافر ہو جاتے ہیں البتہ یہ تعویذ جو ہیں ان کے بارے میں یہ جی عرض کر دوں کہ تعویذ جیز ہیں لیکن دو شرطوں کے ساتھ پہلی شرط تو یہ ہے کہ تعویذ کرنے کا مقصد درست ہوئے وہ مقصد ہوے جو شریعت کے اندر جائز ہے جو شریعت کے اندر ناجائز ہے کام اس کے لیے بھی تعویذ ناجائز ہے اور دوسری شرط یہ ہے کہ تعویذ کے اندر جو کچھ لکھا جائے وہ دعا ہوئے شریعت میں جس کا یہ پڑھنے کی اجازت ہوئے معصورہ دعا ہوئے تو بہتر ہے پرانے پاپ کی آیت ہوئے یا حدیث پاپ کے اندر آئی ہوئی دعا ہے یہ جی دو شرطیں ہیں اگر یہ دو شرطیں پائی جائیں تو پھر تعویذ جائز ہے ورنہ نہ جائز لیکن ایک بات اور بھی ہے کہ تعویذ تو ہو گیا جائز لیکن آج کل جو عورتوں کا مجمع لگا رہتا ہے سارا دن آدمی تعویذ دینے والے کے پاس اور وہ پیسے بھی لیتا رہتا ہے اور ان کو تعویذ بھی دیتا رہتا ہے یقین فرماؤ ان تعویذوں کے ذریعے آج لوگوں کا ایمان خراب ہو رہا ہے لوگ اللہ کی طرف نہیں رجوع کرتے مصیبت آئے تکلیف آئے خدا نخواستہ بھائی دو تاج پاڑ کر اللہ سے دعا مانگے نہ اللہ سے دعا کرنے کا رواج ہی ختم ہو گیا اب جو بھی مسئلہ پیش آئے بھاگو بھی تعویذ فلانے کے بعد ہی فلانے کا تعویذ جو جناب ہو تو بس ہے کوئی مشکل پیش آ ہے نبی علیہ السلاط و تسلیم کا جس طرح طریقہ تھا ادھر حاضہ بہو امرسل جب نبی علیہ السلام کو کوئی مشکل پیش آتی تھی آپ نماز شروع کر دیتے ہیں جی یہ نماز پڑھے بندہ اللہ سے دعائیں کرے ضرور اللہ مشکل آسان فرمائیں گے بلکہ مشکلات تو اللہ دیتا ہے اس لیے اللہ وِلیہجر جی اون تاکہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کرے تاکہ مشکل میں پھنس کر اللہ کی طرف رجوع کریں۔ ومن شری نفاسات اور برائی پھونکنے والوں سے گروہوں کے اندر ومن شرح سے جن اذا حسد اور نمبر تین خاص کر برائی حسد کرنے والے سے اذا حسد ہے جب کہ لگے حسد کرنے حسد کرنے, حسد کرنے لگے جب دو چیزیں ہیں ایک ہے حسد اور ایک ہے وبتا حسد کہتے ہیں تمنی و زوال نعمت الغیر یہ تمنا کرنا کہ فلاں کے پاس جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے اس کو کہتے ہیں حسد فلاحے کے بعد جو نعمت ہے وہ ختم ہو جائے اور مجھے مل جائے یہ حسد ہے اور یہ شریعت میں حرام ہے اور ربتا ربتے کو ہماری زبان میں ریس کہتے ہیں ربتے کا معنی یہ ہے کہ انسان تمنا کرے کہ یا اللہ فلانے کے بعد جو نعمت ہے اس کے بعد بھی رہے اور اس جیسی مجھے بھی عطا کر اس کے بعد بھی رہے یہ نعمت اور اس جیسی نعمت مجھے بھی عطا کر یہ شریعت میں جیویت میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ایک بات ہے نبی علیہ السلاسنیم نے فرمایا کہ لا حسد اللہ اسلط نے اگر ربتہ کرنا چاہتے ہو ریس کرنا چاہتے ہو تو دو چیزوں میں غبطہ کرو دو چیزوں میں ریس کرو فرمایا ایک بندہ ہے راج اللہ پاک نے ایک آدمی کو قرآن پاک کا علم عطا فرمایا ہے اور وہ رات جن لوگوں کو علم دے رہا ہے لوگوں کو بتلا رہا ہے کسی کو غاز کے ذریعے کسی کو تدریس کے ذریعے تو دوسرے آدمی دیکھتے ہیں کہتے ہیں یا اللہ جس طرح تو نے اس کو علم عطا فرمایا مجھے بھی عطا فرما میں بھی یہ اس طرح پڑھاؤں لوگ یہ ربتا کرنے کی چیز ہے قرآن پاک کا علم جو ہے یہ جی اصل چیز ہے جس کے متعلق ربتا کرنا چاہیے ریس کرنی چاہیے اور دوسرا فرمایا ایک آدمی ہے جسے اللہ نے مال عطا فرمایا ہے سو و جن وہ انسان سے۔ دکھا کر اور چھپا کر ہر صورت میں خرچ کر رہا ہے اور ادھر ادھر ادھر صلط اللہ والا ہی اللہ نے اسے اس مال کے لٹانے پر مسلط کر دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہے اپنا مال تو دوسرا دیوتا ہے کہتے کہ یا اللہ مجھے بھی ایسا مال دے حلال اور میں بھی تیری راہ میں اس طرح خرچ کروں جس طرح یہ خرچ کر رہا ہے یہ دو چیزیں ہیں جو غبطے کے قابل ہیں جو ریس کے قابل ہیں انسان کو اس طرح گفتا کرنا چاہیے تو غبتا جو ہے وہ جائد ہے حسد جو ہے وہ حرام ہے جہاں حسد کا ہے اور دوسری بات اذا حسدہ کی قید لگائی گئی ہے کہ حاصد جب حسد کرنے لگے کیونکہ حاصد اگر حسد کرنے پر حسد پر عمل نہیں کرتا تو حسد اس کے دل تک محدود ہے تو اس کو خود کو تکلیف ہو رہی ہے دوسرے کو, کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی ہے ہاں جب وہ حسد پر عمل کرنے لگے گا محسوس کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا تو پھر محسوس پریشان ہوگا اس لیے فرمایا حسدہ جب وہ حسد کرنے لگے تو یا اللہ مجھے اس کے شر سے محفوظ فرما اور مجھے بچا بمن شرد حافظ حسد اور برائی حاسد سے جب کہ حسد کرنے لگے علماء فرماتے ہیں کہ جب دنیا کے ان جھگڑوں کے اندر غور کیا جاتا ہے تو ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ ان سب کی ابتدا جو ہے حسد سے ہو رہی ہے جی بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ آسمان پر جو پہلا گنا ہوا اس کا سبب بھی حسد تھا وہ کیا کہ آدم علیہ السلط نے درخت کھا لیا آدم علیہ السلام نے درخت کھایا لیکن وہ درخت کھانا نتیجہ حسد کا تھا کیونکہ شیطان کو حسد پڑا حضرت کے ساتھ شیطان بےمان نے حضرت کو ترغیب دی حضرت نے درخت کھایا اور دنیا میں جو سب سے پہلا گنا ہوا وہ یہ کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کیا اور وہ بھی نتیجہ حسد کا تھا کہ قابیل کو اپنے بھائی حابیل سے حسد پیدا ہوا اور اس نے اپنے بھائی کو مار ڈالا آسمان پہ پہلا گناہ جو تھا وہ بھی حسد کا نتیجہ اور زمین پہ جو پہلا گناہ ہوا وہ بھی حسد کا نتیجہ تھا اس لیے یہ بڑی بلی بلی بلا ہے اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ ہونا <تصفيق> اب حضرت دینی مذرات سے پناہ مانگنے کا طریقہ آ گیا قُلْ اَوْضُ بِرَبِّ حضرت حَدْرَتْ فَرْمَادُو پناہ مانگتا ہوں میں ساتھ رب لوگوں کے یہ مستعد بہی کا ذکر ہے ملک النَّاسِ جو بادشاہ ہے لوگوں کا لوگوں کا بادشاہ بار بار قرآن پاک کے اندر جب بھی آیا میں بھی عرض کرتا رہا بادشاہ سے کیا مراد ہے جس طرح کے بادشاہ تخت بادشاہی پر بیٹھ کر اپنے حکم چلاتا ہے جو مرضی آتی ہے حکم کرتا ہے اس کو اتنا دے دو اس کو جیل میں ڈال دو وغیرہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بادشاہ میں ہوں یہ عزت کے دلت کے بیماری کے تندرستی کے خوشی کے امی کے حلال حرام کے پاک پلی جائز نا جائز یہ تقوینی تشریح سارے احکام میں ہی چلا رہا ہوں میں بادشاہ ہوں میں حکم چلا رہا ہوں یہ میں نے اپنے اختیارات کسی نبی ولی جن فرشتے نوری ناری خاکی کے حوالے نہیں کیے طرح لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگوں کو اختیارات دے دیے ان پیغمبروں کو اختیارات دے دیے یہ سب غلط ہے یہ سارے اختیارات میں نے اپنے ہی پاس رکھے ہیں اور میں خود ہی چلا رہا ہوں مانے سے جو بادشاہ ہے لوگوں کا اللہ جو معبود ہے لوگوں کا لوگوں کا رب بھی وہی ہے لوگوں کا بادشاہ بھی وہی ہے اور اس لیے لوگوں کا معبود بھی وہی ہے اناس کا ذکر خاص طور پہ کیوں کیا گیا حالات اللہ تبارک بتالا تو سارے جہان کا رب ہے حیوانات جمادات نباتات سب کچھ اسی کے مملوب ہیں جی سب کچھ اسی کے مربوب ہیں اناس کا ذکر کیوں ہے حضرت اناس کا ذکر اس لیے ہے کہ انسان جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں علماء فرماتے کہ یہ ایک چھوٹا جہان ہے ایک جہان تو یہ بڑا ہے یہ آسمان و زمین کا نظام اور انسان کا وجود جو ہے یہ بھی ایک مستقل عالم اور یہ مستقل ایک جہان ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو کیا بنایا اور کس طرح بنایا جب انسان اس میں غور کرنے لگتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے اللہ پاک نے پانی کے قطرے کو ایک دانہ بینہ گویا انسان بنا دیا ہے جی دی؟ پانی کا کترا تھا اسے خون بنایا پھر اسے گوشت بنایا ہڈیاں بنائی جی آزادیار فرمائے پھر ایک ادا و حسیم مبین ایک بولنے والا دیکھنے والا سننے والا انسان بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو آنکھیں دیں انسان کو کان دیے ہاتھ دیے یہ آزاد زہرا ہے اور یہ ہوا سے زہرا انہیں کہا جاتا ہے پھر اللہ نے دل دیا دماغ دیا جگر دیا معدہ دیا یہ اندر کا نظام ہے علاوہ اس کے اللہ نے انسان کو عقل و فہم جو عطا فرمائی ہے انسان کے اندر جو اللہ نے باطنہ قوا جو رکھے ہیں یہ سارا کارخانہ کائنات جو ہے اصل میں تو چلانے والا اس کو اللہ ہے لیکن اللہ نے اسباب کے طور پر یہ سارا کارخانہ انسان کے ذریعے چلا رکھا ہے انسان یہ جو خانے کو چلا رہا ہے ظہری سبب انسان بنا ہوا ہے انسان یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ اللہ کی بہت بڑی کاریگری ہے اس لیے اللہ فرماتے لوگوں جب تم انسان کے وجود میں انسان کی صفات میں انسان کی ذواط میں جب غور کرتے ہو تو تمہیں کیا کچھ محسوس ہوتا ہے کتنی تمہیں عجیب و غریب چیزیں تمہارے سامنے آتی ہیں کہ انسان کے وجود کے اندر موجود ہیں لیکن یاد کرو یہ ساری کی ساری کاریگری جو ہے وہ کس کی ہے اللہ کی ہے میں اس انسان کا بھی رب ہوں میں اس انسان کا بھی رب ہوں یہ انسان تو تم نے دیکھ لیا پر میں کون میں اس انسان کا بھی رب ہوں میں اس سے اوپر ہوں مین الوسواس الخناس برائی وسو ڈالنے والے سے الخناس سے پیچھے ہٹ جانے والے سے جو وسوسے سے ڈالتا ہے وسواس اس میں ہے مبالغ کے طور پر بولا گیا ہے وسوسے سے ڈالتا ہے لیکن الخناس پیچھے ہٹ جانے والا شیطان کا کام کیا ہے جب انسان کا دل اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتا ہے تو شیطان انسان کے دل میں وسوسے سے ڈالنا شروع کر دیتا ہے پھر جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کی یاد کرتا ہے تو پھر یہ ان شیتان جو ہے یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے علماء فرماتے ہیں کہ جس طرح لوہے کا گرز ہوتا ہے اور کسی کو مارا جاتا ہے جب انسان کہتا ہے اللہ کیا کہتا ہے اللہ تو اس طرح سمجھو کہ شیطان کو اس نے ایک گرز مارا ہے لوہے کا جس طرح کہ گرد مارا جائے لوہے کا کسی چیز کو اور وہ ریزہ ریزہ اور ٹپڑے, ٹپڑے ہو جاتا ہے جب انسان اپنی جل کی توجہ سے کہتا ہے اللہ تو شیطان اس طرح جو ہے بھاگتا ہے اور چیختا چلاتا ہے جس طرح اسے, اسے کسی نے لوہے کا گرد مار دیا ہے یہ ہم جو ذکر کرتے ہیں اور زبان سے کہتے ہیں اللہ سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ, اللہ, اللہ اللہ اکبر یہ کوئی معمولی کالمات نہیں ہے نبی علیہ السلام نے آخر کیوں فرمایا ہے کہ جب آدمی سبحان اللہ کہتا ہے تو آدھا آسمان زمین ثواب سے پر ہو جاتا ہے اور انسان جب الحمدللہ کہتا ہے تو سارا آسمان زمین ثواب سے بھر جاتا ہے یہ ایسے بھر جاتا ہے یہ چیزیں ہمیں گور نظر نہیں آتی لیکن موجود تو ہیں انسان ایک مرتبہ جب اپنی زبان سے نکالتا ہے اللہ تو شیطان چیختا ہے چلاتا ہے اور بھاگتا ہے دور جی جس طرح سے کسی انسان کو لوہے کا برج مار دیا جائے اس طرح وہ چیختا چلاتا ہے یہ اس کے لیے برز ہے مقام الحدیب ہے یہ اس کے لیے الخنف جو پیچھے ہٹ جانے والا ہے اللہ کی یاد کی جائے تو ہٹ جاتا ہے یاد جات سے خالی ہوئے دل تو در وہ آ جاتا ہے لیکن اس کی مثال موجود ہے کوئی انسان آتا ہے کہتا ہے چلو میاں فلانی جگہ چلتے ہیں فلانا گنا کرتے ہیں اگر انسان تکڑا ہو جائے نہیں بابا میں نہیں چلتا تو وہ مایوس ہو کر پیچھے ہٹ جاتا ہے اور اگر انسان تھوڑا سا ڈھیلا ہوئے تو وہ دوست چڑھ جاتے کہتے چلو آخر لے کر چلا جاتا ہے جس طرح سے جنی شیطان کا طریقہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کی یاد ہوتی ہے تو وہ دور بھاگتا ہے نہیں ہوتی تو قریب آ کر بس ڈالتا ہے انسانوں کے شیطان کا بھی وہو یہی طریقہ ہے کہ وہ قریب آتے ہیں اور مشورے دیتے ہیں غلط اگر انسان تکڑا ہو جائے ایمان مضبوط کر لیوے اور اس کو چٹا جواب دے دے, دے تو وہ انسان مایوس ہو کر بھاگ جاتا ہے اور اگر کچھ ڈھیلا پڑ جائے تو وہ مسلط ہو جاتا ہے آخر اس کو بلے کے جاتا ہے منشرل وسواس الخنات برائی وسوسہ ڈالنے والے الخنہ سے پیچھے ہٹ جانے والے سے الزی جو وسوس ہو وہ انسان جو وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں کے اندر سدور الناس اس لیے فرمایا گیا کہ سینے کے اندر دل موجود ہے اور دل پر وہ اثر ڈالتا ہے من جنت والناس جنوں سے اور انسانوں سے یہ جی اللہ نے وضاحت فرما دی کہ وہ وسوات فناس کون ہے لوگوں یہ نہ سمجھ لو کہ وہ صرف شیاطین اور جنات ہیں بلکہ شیاطین جنات کے علاوہ انسان بھی ہیں جو لوگوں کے دلوں کے اندر غلط وسوسے ڈالتے ہیں بلکہ بعد و بات علماء فرماتے ہیں کہ جن کا اور شیطان کا وسوسا اتنا کارگر نہیں ہوتا جتنا انسان کا وسوسا کارگر ہوتا ہے کہ انسان تو آ کر بادی سے پکڑ لیتا ہے اور لے جاتا ہے نہیں؟ تو یہ دونوں جو ہیں یہ انسان کے دل میں وسوسا ڈالتے ہیں جمنات بھی اور شہاتے ہیں ایک بات حضرت عرض کر دوں پہلی سورت کے اندر قل اعوذ برب الفلق مستعد بہی ایک مذکور ہے فقط رب الفلق اور مفتاد من جو ہیں وہ تین چیزیں ہیں پہلی چیز و من شرن شرف بن اضاوقب دوسری وامن شرن صاحب فل وقت تیسری ومن شرح حسد اور دوسری صورت کے اندر مستعد بہی جو ہے وہ تین چیزیں ہیں رب الناس، مالک الناس، الہ الناس،, الناس اور مستعد من ایک چیز ہے من الفاف الفناس اس کی کیا وجہ ہے کہ پہلی سورت کے اندر مستعد وہی ایک ہے اور جس ذات کی پناہ طلب کی جا رہی ہے رب الفلب ایک ذات کا ذکر ہے اور جن چیزوں کے شرور سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ تین ہے اور دوسری سورت کے اندر برعکس ہے کہ مستعد وہی تین ہیں اور مستعد ہو ایک ہے وجہ اس کی کیا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ انسان کے دشمن دو قسم ہیں ایک قسم دشمن کا وہ ہے جو نظر آ رہا ہے جو سامنے ہے اس کا مقابلہ کرنا انسان کے لیے آسان ہے اور ایک قسم وہ ہے جو انسان کو نظر نہیں آتا اس کا مقابلہ کرنا انسان کے لیے بڑا مشکل ہے تو پہلی صورتوں کے اندر جن دشمنوں کا ذکر تھا وہ انسان کے سامنے ہوتے ہیں لیکن دوسری صورت میں جس دشمن کا ذکر ہے شیطان کا وہ انسان سے چھپا ہوا ہے اس لیے اللہ نے فرما اے انسان اس دشمن کا مقابلہ کرنا تیرے بس کی بات نہیں تو مجھ سے پنا مانگ اور بار بار پناہ مانگ مجھ سے پنا مانگ اور مانگ بار بار پناہ مانگ اور نہیں تو کم از کم تین بار ضرور مجھ سے پنا مانگ تب تو اس کے نامراد سے پیچھا چھڑائے گا جان چھڑائے گا بار بار مجھ سے پناہ مانگ اور نہیں تو کم از کم تین بار ضرور مجھ سے پنا مانگ تب تیری جان چھوٹے نی? اس لیے جہاں من منہ جو ہے وہ ایک ہے اور مستعد بھی جہاں وہ تین ہے پلام فرماتے ہیں جس کی مثال ایسے ہے کہ ایک بادشاہ اپنی فوج تیار کر کے دوسرے کے ساتھ لڑنے کے لیے جاتا ہے تو اگلا بھی مستعد ہو جاتا ہے اور سامنے آ کر لڑتا ہے کبھی شکست اور کبھی فتح لیکن جنگ کا دوسرا طریقہ ہے بوریلا جنگ کون سی کہ آج کل مجاہدین نے اختیار کیا ہوا ہے طریقہ اللہ ان کو کامیابیاں آتا سمائے عراق کے اندر افغانستان کے اندر کشمیر کے اندر اللہ ہر جگہ مجاہدین کو کامیابیاں عطا فرمائے اور ان کافروں کو اللہ غلیل و خوار کرے اور اللہ ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جن کے ذریعے جہاد میں کامیابی ہوتی آمین ہے آمین گوریلا جنگ جو ہے یہ دشمن سے انسان نہیں جیت سکتا دشمن کامیاب ہو کر رہتا ہے کیونکہ وہ دشمن مخفی ہے آیا حملہ کیا اور پھر چھپ گیا سمجھا تھی جس طرح آج کل یہ لوگ پریشان ہیں سمجھا سی تو شیطان بے ایمان جو ہے یہ انسان کے ساتھ گوریلا جنگ لڑتا ہے جب دیکھتا ہے کہ انسان بیدار ہے اللہ کی یاد میں مشغول ہے تو وہ پیچھے ہٹا رہتا ہے جو ہی دیکھتا ہے تو شیطان اپنا انسان حاصل ہوا فوراً حملہ کر دیتا ہے اس لیے اس سے بچنا انسان کے لیے قدرے مشکل ہے اور باقی لوگ جو ہیں ان کا انسان کے ساتھ جو مخالفت ہے وہ دوسری جنگ کے لحاظ جس کا مقابلہ کرنا انسان کے لیے قدرے آسان ہے اس لیے دوسری صورت کے اندر جو ہے وہ شدت اختیار کی ہے حضرت شاب دل العید رحمہ اللہ تعالی نے نقطہ لکھا ہے آخر میں اور شاب دل قادر رحمہ اللہ نے ان سے نقل فرمایا ہے کہ قرآن پاک کی ابتدا ہوتی ہے بسم اللہ الرحمٰن الرحیم کے باس کسے جی. جی. اور قرآن پاک ختم ہوتا ہے بنناس کی سین پر جی. تو بار سین کو ملا تو بس بنتا ہے معنی قرآن بس باقی حوث قرآن بس باقی حوث انسان کو ایک مسلمان کو جی قرآن کافی ہے کیا ہے قرآن کافی ہے قرآن کے آنے کے بعد اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں, نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ جو ہیں وہ بھی قرآن ہی کی تشریح ہیں وہ قرآن سے باہر نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اور نبی علیہ السلام نے قرآن پاک کی تشریح فرمائی ہے لے تو بین علی ناسما نفز اللہ سمجھا نبی علیہ السلام نے قرآن کی تشریح کی ہے قرآن بس باقی حوص. اب حضرت میں نے جو واقعہ بیان کیا ہے کہ نبی علیہ السلام پر جادو ہوا چھ مہینے اثر رہا حضرت پر جادو کا اور آپ بیمار رہے حدیث پاک میں دہا ود آپ نے اللہ کو پکارا اور پکارا بار بار اللہ سے درخواست کی سے. یا اللہ مہربانی کر مجھے عطا فرما معلوم ہو گیا اس واقعہ سے اور ان دو صورتوں سے ہمیں یہ سبق ملا کہ امام علم بیا صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے عالم الغیب کیوں اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو آپ چھے مہینے پریشان نہ رہتے آپ بیماری نہ ہوتے آپ کو پہلے ہی سے پتہ چل جاتا کہ یہود میرے اوپر جادو کرنے کی تجویز کر رہے ہیں. ہیں مسئلہ معلوم ہو گیا دوسرا مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر نہیں تھے اگر آپ حاضر و ناظر ہوتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ میرے اوپر جادو ہو رہا ہے آج تو لوگ کہتے ہیں ہمارے پیر غیب دان ہیں پیروں کو مرید کے دل کا راز معلوم ہے مرید کے دل کے کی اندر کیا ہے پیر کو سب کچھ معلوم ہے امام علمبیا حضرت محمد الرسول اللہ سارے کہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلا علیہ وآلہ اسحاب ہی وبارک وسلم علف المرتن بیک الضرۃ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیروں کے پیر ہیں پیروں کے پیر ہیں سارے ندیوں کے سالار اور سردار اور امام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جن کا مقام ہے جب اس ہستی کو یہ پتہ نہ چلا کہ مجھے ہے کیا مجھے, مجھے, مجھے ہے کیا مجھے تکلیف کیا ہے باوجود کہ آپ زندہ تھے آپ زندہ تھے آپ کو اپنی زندگی کے اندر زندہ ہونے کے باوجود اپنی جان کے بارے میں بھی علم نہ ہوا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے نی? زندگی کے اندر اپنی جان کے بارے میں پتہ نہ چلا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو وفات کے بعد پتہ چل سکتا ہے جب اپنی جان کا پتہ نہ چلا تو دوسروں کا پتا چل سکتا ہے معلوم ہوا کہ امام علمبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل نہیں تھا اور یہ بھی معلوم ہوا کہ آپ حاضر و ناظر بھی نہیں تھے اگر آپ حاضر و ناظر ہوتے تو آپ کو پتہ چل جاتا عالم الغائب ہوتے تو پتہ چل جاتا عالم الغیب ہونا یا حاضر نادر ہونا صرف کس کی صفت ہے اللہ, اللہ کی صفت ہے یہی یوں تو لوگ کہتے ہیں عاشق رسول ہیں عاشق رسول ہیں رسول کے عاشق بنتے ہیں تو پھر رسول علیہ السلام کے مختلف ہی بنے نہ ابتدای کریں نا نبی علیہ السلاط و تسلیم کی نبی علیہ السلام تو فرماتے ہیں میں بیمار ہوں دعا و دعا پکار رہے ہیں اللہ پاک کو بلا رہے ہیں آپ ٹھیک نہیں ہو رہے چھ ماہ بعد خواب آتی ہے اللہ پاک خواب دکھاتے ہیں تب آپ کو پتا چلتا ہے اس لیے اللہ پاک نے حضرت سے فرمایا اعلان کر دو ہر دور میں ایسا ہوتا یا عیسا علیہ السلام ساری زندگی توحید بیان کرتے رہے جب تک آسمان پر نہیں اٹھائے گئے توحید بیان کرتے رہے لیکن جب آسمان پہ اٹھا لیے گئے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا میاں یہ تو خدا تھا یہ تو خدا تھا خدا کا ایک ٹکڑا تھا آیا تھا اور چلا گیا کوئی کہنے لگ گیا یہ خدا کا بیٹا تھا کوئی کہنے لگ گیا یہ خدا کا نائب تھا مشکل کشا حاجت روا حاضر ناظر عالم الغیب سمجھ لیا گیا حضرت ہر دور میں ہوتا آیا ہے کہ بزرگوں کو اور نبیوں کو لوگ عالم الغیب سمجھنے لگ گئے آپ اپنی زندگی مبارک میں اعلان کر دو تاکہ آپ کی امت کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے اللہ یا شور اے میرے پیغمبر مسئلہ بیان کر دو منفی سماوات اللہ آسمانوں والے بھی غیب نہیں جانتے زمینوں والے بھی غیب نہیں جانتے یا اللہ غیب جاننے والا کون ہے فرما غائب جاننے والا ایک اللہ ہے کون ہے لایالم منفی سماوات لوگوں آسمانوں میں بڑے بڑے فرشتے رہتے ہیں بڑے بڑے علم والے فرشتے رہتے ہیں بڑی بڑی نیکیوں والے طاقتوں والے فرشتے رہتے ہیں جبریل بھی رہتا ہے نیکیل بھی رہتا ہے اسرائیل بھی رہتا ہے اسرافیل بھی رہتا ہے جبریل وہ فرشتہ ہے جس کے چھ سو پر ہیں فن لو بات امام علم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل کو اصلی شکل میں دیکھا بے ہوش ہو کر نیچے گر گئے وہ ہے جبریل اتنی طاقتوں کا مالک ہے کہ کہتا ہے میں عرش سے نبی علیہ السلام تک آنکھ جھپکنے جتنی دیر میں پہنچتا ہوں آنکھ جھپکنے جتنی دیر میں عرش سے میں نیچے پہنچتا ہوں پرانے پاک کہتا ہے پچاس ہزار سال کا یہ فاصلہ ہے پچاس ہزار سال کا فاصلہ وہ جبریل آنکھ جھپکنے جتنی دیر میں طے کرتا ہے اتنی طاقتوں کا مالک اور کہتا ہے کہ می کو جو اللہ نے طاقتیں دی ہیں میرے چھ سو پر ملاؤ اور می کا ایک پر بنتا ہے اتنی طاقتوں والے فرشتے رہتے ہیں اوپر لا یعلم من لمن السماوات آسمانوں کے اندر جو ملکا رہتے ہیں بڑی طاقتوں والے بڑے علم والے ملکا رہتے ہیں <coughs> زمین کے اندر بڑے بڑے اللہ کے ولی رہتے ہیں اللہ کے بڑے بڑے پیغمبر گزر گئے لیکن یا لا لامو آسمانوں والے بھی نہیں جانتے زمینوں والے بھی نہیں جانتے غیب کو نہ آسمانوں والے نہ زمینوں والے اللہ غیب جاننے والا ایک اللہ ہے اللہ ہی کی ذات ہے جو آسمانوں کے غیب زمینوں کے غیب جاننے والا وہی وہ ہے نبی خدا کا تو اعلان کرتا ہے کہ غائب جاننے والا سوائے اللہ کے اور, اور آج لوگ کہتے ہیں پیروں کو غائب ہے پیروں کی بلیوں کو بھی غیب ہے تو یہ سچ بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں ہر دور کے اندر کافروں کا یہ نظریہ رہا ہے مشرقوں کا یہ نظریہ رہا ہے کہ پیغمبر وہ ہو سکتا ہے جو مختار کل ہو پیغمبر وہ ہو سکتا ہے جو عالم الغیب ہو پیغمبر وہ ہو سکتا ہے جو خدانوں کا مالک ہو وہ کہتے تھے جو پیغمبر علم غیب نہیں جانتا وہ پیغمبر ہی نہیں ہے جو خزانوں کا مالک نہیں ہے وہ پیغمبر ہی نہیں ہے ہاں. ان کا یہ نظریہ تھا قرآن پاک کا مطالعہ کرو نو علیہ السلام سے لوگوں نے یہی سوال کیے حضرت نوس علیہ السلام سے لوگوں نے یہی سوال کیے صالح علیہ السلام شعیب علیہ السلام لوت علیہ السلام حد علیہ السلام ہر دور کے کافروں نے یہی کہا کہ اگر تو پیغمبر ہے تو فلانا کام کر دکھا اگر تو پیغمبر ہے تو فلانی خبر ہمیں دے پیغمبر تو وہی ہوتا ہے جو عالم الغیب اور مشکل کشاہ ہوتا ہے اس لیے اللہ نے فرمایا ہے پیغمبر علیہ السلام آپ بھی اعلان کر دو کہیں یہ نہ ہو کہ آپ کو لوگ مشکل کشاہ سمجھ لیں اگر امام علمب اسدم مشکل کشاہ ہوتے تو آپ پر جادو ہوتا آپ بیمار ہوتے تیسرا مسئلہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ آپ مختار کل نہیں ہیں مختارے پل جو ہوتا ہے اس پر کبھی جادو نہیں ہوا کرتا وہ سر پر کبھی جادو نہیں ہوتا اللہ پھول اندی خزار حضرت فرما دو میں تمہارے سامنے کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا یہ نہیں کہتا لا پھول میں انڈی خزار این اللہ میں محمد علیہ صلاحت والسلام میں اللہ کا پیغمبر ہوں میں تو اللہ کا پیغام دینے کے لیے آیا ہوں میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں خزانوں کا مالک لا پھول لکم اندی خزائن اللہ میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں مار کا کہتے سب کچھ نبی علیہ السلام کے ہاتھ کے اندر ہے جی اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں خدا کے خزانوں کا مالک تو خدا کے خزانوں کا مالک کون ہے خزان اندل اللہ بے قدر معلوم لوگوں ہر شے کے خزانے میں اللہ کے پاس ہیں عزت کے خزانے ذلت کے خزانے بیماری اور تندرستی کے خزانے خوشی اور غمی کے خزانے سارے خزانے صرف اللہ کے پاس ہے یا اللہ جب تیرے پاس خزانے ہیں تو سے تو ہم مانگ مانگ رہ جاتے ہیں تو, تو ہمیں نہیں دیتا تو سے فلانی جہازت مانگتے ہیں تو ہمیں ہماری ضرورت پوری نہیں کرتا تو اس سے ہم کبھی کچھ مانگتے ہیں کبھی کچھ مانگتے ہیں تو ہماری ضرورت ہے پوری نہیں کرتا معلوم ہوا تیرے پاس وہ چیز نہیں ہے اگر ہوتی تو ضرور دیتا فرمانز لو اللہ بے قدرم معلوم لوگ ہے تو سب کچھ ہمارے پاس ہے تو <سؤال> ہے تو سب کچھ ہمارے پاس پر نہ مانو نزل ہوں اللہ بے قدرم معلوم میں حکمتوں کا بادشاہ ہوں حکمتوں کا میں حکمتوں کا بادشاہ ہوں جہاں مجھے حکمت معلوم ہوتی ہے میں نازل کرتا ہوں اگر حکمت نہیں ہوتی تو میں کچھ بھی دینے کے لیے تیار نہیں آل حکمت کے ماتحت ہے نہ دینے سے یہ نہ سمجھ لو کہ ہے نہیں ہے تو صحیح لیکن دینے میں بھی حکمت کی ضرورت ہے نبی علیہ سلا تو ودریف نے اعلان کیا فرمایا کہ میں خزانوں کا مالک لاپول خزائن خزائے میں یہ نہیں کہتا میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اللہ کے اللہ بی بی فاطمت الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کی چہتی بیٹی ہے کیا ہے چہتی بیٹی ہے جب بھی بی بی صاحب آتی تھی حضرت کھڑے ہو جاتے تھے اپنی بیٹی کو ماتھے پہ بوسا دیتے تھے اپنی چادر بچھا کر اسے بچھایا کرتے تھے کتنی پیاری بیٹی ہے لیکن بی بی صاحبہ کو آپ نے کیا فرمایا ہے لا عملے کو کے مین اللہ ہے شیا اے میری پیاری بیٹی یا فاطحمت و بنتا رسول اللہ اے فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی بڑی بات ہے یونی فرماتے میری بیٹی میری بیٹی نہیں فرمایا یا فاطحمہ تو بنتا رسول اللہ او فاطمہ اللہ کے رسول کی بیٹی شان بتلا رہے گوت اللہ کے رسول کی بیٹی ہے گوت اللہ کے رسول کی بیٹی ہے لیکن لا عملے کو کہ من اللہ شیا میری بیٹی ہونے کے باوجود لخت جگر ہونے کے باوجود جب تجھے غم لگتا ہے تو میں محمد علیہ السلام بھی مغموم ہوتا ہوں جب تو خوش ہوتی ہے تو میں بھی خوش ہوتا ہوں اس سب کچھ کے باوجود لا عملے کو لا کے من اللہ شیا میں اللہ تبارک و تالا کے لینے دینے سے میں تیرے لیے کسی چیز کا بھی مالک نہیں اللہ کچھ لینا چاہے تو میں چھڑوا نہیں سکتا اللہ کچھ دینا چاہے تو میں روک نہیں سکتا میں کسی چیز کا مالک اللہ اکبر اللہ ہمارے ان استادوں کی قبریں منور فرمائے جنہوں نے ہمیں یہ سبق پڑھایا ہے لوگوں سے واقف حقیقی بات ہے شکر کیا کرو یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے نے ہمیں سچا عقیدہ نصیب فرمایا ہاں حقیقی بات ہے اگر انسان کو اللہ پاک قیامت تک کی زندگی دے دے اور ساری زندگی سجدے کے اندر پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرے تب بھی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا شکریہ ادا اس کی اس نعمت کا اس نے کرم فرمایا اس نے رحم فرمایا اسی نے مہربانی فرمائی سچا عقیدہ نصیب فرمایا یہ آیتیں قرآن میں موجود ہیں لیکن جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ پڑھ کر سنتے ہیں اور سناتے بھی ہیں جنہیں اللہ نے توفیق نہیں دی وہ اس سے کری بھی نہیں جاتی. لا پور میں خزا میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں میں اللہ کے خزانوں کا مالک نہیں ہوں بلا نور بھی نہیں ہوں نور بھی نہ میں خزانوں کا مالک ہوں نہ میں عالم الغیب ہوں نہ میں نور ہوں میں کھانے پینے والا ایک بشر آدمی اور انسان ہوں جی فیصلہ ہو گیا نہ ہو گیا لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نور تھے لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام عالم الغیب تھے لوگ کہتے ہیں نبی علیہ السلام مختار کل تھے اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے فیصلہ کرا دیا کہ نبی علیہ السلام نہ خزانوں کے مالک نبی علیہ السلام نہ عالم الغیب نبی علیہ السلام نہ نور ہیں آپ بشر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر یقین ہے نہیں ہے نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں میں عالم الغیب نہیں ہوں بلو کن تو آلم الغل اکثر تو منل وما میں سنس ہوں لوگوں گھر میں غیب جانتا ہوتا تو کبھی بھی مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی میری زندگی تمہارے سامنے ہے میری تو ساری زندگی دکھوں سے پورا ہے میری ساری زندگی دکھوں سے پورا ہے ابھی میں ماں کے پیٹ میں تھا کہ میرا باپ فوت ہو گیا نو عمر لڑتا تھا کہ میری ابا فوت ہو گئی بکریاں چرا چرا کر میں نے گزارا کیا ही? نبوت ملی تو لوگ دشمن ہو گئے کوئی شاعر کہتا ہے کوئی شاہر کہتا ہے کوئی پاگل کہتا ہے کوئی پتھر مارتا ہے کوئی دھکے دیتا ہے مجبور ہو کر میں مکے نکل کر مدینے میں آیا کوئی مجھے زہر دیتا ہے کوئی میرے اوپر جادو کرتا ہے میری تو ساری زندگی دکھوں سے پور ہے کبھی میرے ستر صحابہ عہد کے اندر شہید ہو جاتے ہیں کبھی میرے ستر شاگرد ویر معاون میں شہید ہو جاتے ہیں میری تو ساری زندگی دکھوں سے پورا ہے لو کن تو عالم سر تو من خیرے بما مسن یسو اگر میں غیب دان ہوتا تو ساری بھلائی اور خیر کٹھی کر لیتا مجھے تو زندگی بھر کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی میں غیب دان باہا. نہیں ہوں اگر میں غیب دان ہوتا تو مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی میری تو زندگی دکھوں سے پورا ہے مجھے تو تکلیف ہی تکلیف اوزی تو فلّہ ہے معلوم یو زاہد قبلی قتو جو تکلیفیں مجھے دی گئیں دنیا میں کسی بندے کو وہ تکلیفیں نہیں دی گئی ہاں جی معلوم ہوا ان دو صورتوں نے ہمیں سبق پڑھایا کہ نبی علیہ السلام عالم الغیب نبی علیہ السلام حاضر الناضر نبی علیہ السلام و تسلیم مختار کل اور نبی علیہ السلام بشر تھے کیونکہ جادو نور پر نہیں ہوتا بشر پر ہوا کرتا ہے نور پر ہوتا ہے بشر ہوتا ہے نبی علیہ السلام بشر تھے اگر بشر نہ ہوتے تو جادو اثر نہ, نہ, نہ, نہ کرتے اللہ ہم سب کو اسی عقیدے پر تادم زیت زیت قائم رکھے جیدی جیدی اسی عقیدے پر ہمیں موت دیوے مرتے وقت ہماری زبان پہ ہوے لا الہ اللہ اللہ مسمد الرسول اللہ اشاد اللہ اللہ اللہ واد اشن مسمدن ابد ہو وہ رسول ہو واخر داوانہ الحمد للہ الحمد للہ سمجھیں ہوتی ہیں پھر انشاءاللہ تعالی دعا ہوگی